بعد میں لوگوں نے اختلاف کر لیا یعنی بعد میں لوگ مشرق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو فوراً عذاب نہیں لاتے اگر ہمارے ہم فوراً عذاب لانے کا ہوتا کہ ہم فوراً عذاب لے آتے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہم دنیا میں ان کو بتا دیتے کہ بھائی تم جو شرک کر رہے ہو تم سراسر سر گھاٹے کے اندر ہو ٹھیک ہے فری لے کرتے تھے مشرقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کے معجزات کا کہا کرتے تھے کہ بھئی معذے کریں اور جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ بھی آپ یہ والا معذضہ دکھائیں یہ معذرہ دکھائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا یعنی غیب کو میں نہیں جانتا ٹھیک ہے وہ تو اللہ تعالی ہی کو پتا ہے اور موضوع کا ظاہر ہونا یہ بھی غیب میں سے ہے معذرے کا ظاہر ہونا یہ بھی غیب میں سے ہے ٹھیک ہے تو تم بھی میرے ساتھ انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں پھر جو اللہ تعالیٰ نہ جس طریقے سے بھی ہو تو ایک چیز یہ پتہ چل گئی کہ موجر کا دکھانا یا معجرے کا ظاہر کرنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا کرتا ہے اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے یعنی دوسرے گئی دو تھیں آیات اس کے اندر سے انیسویں اور بیسویں ناس کا ترجمہ تو لوگ ہوتا ہے اللہ امت واحدہ امت واحدہ کا مطلب ہے ایک امت امتن واحدہ امت اور واحد سے مراد ایک ہوا کرتا ہے فخل کا مطلب ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا اختلاف فخلاف اختلاف سے ہے نا تو آ گیا لولا لو لا کلی متن سبا ٹھیک ہے سے مراد کلمہ ہی ہوتا ہے سباکت ٹھیک ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر سے ٹھیک پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی سبقت کا مطلب سبقت ہوتا ہے کہ پہلے آنے والا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لے لیں گے کہ پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی یعنی پہلے طے یہ بات کلیمات سے مراد بات ہو جائے گی اور سبقت کا مطلب ہو جائے گا پہلے طے ہونا میرے رب کا مطلب ہے تمہارے رب کی طرف سے لکزیا کزیا کا مطلب ہے کہ فیصلہ کر دیا جاتا ٹھیک ہے بئی ان کے درمیان اختلاف سے اب ترجمہ دیکھیے وما کانا کان اللہ وما کانا واحد اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں تھے ٹھیک ہے صرف ایک ہی دین کے قائل تھے وماں کان ناسو نہیں تھے لوگ اللہ واحدہ مگر ایک ہی دین کے فخو پھر بات میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہو گئے اور اگر تمہارے سے نہ ہو چکی ہوتی ہے اب دیکھیں آواز اوکے کہ نہیں ہے آواز اوکے ہے دوبارہ دیکھیے وماں کاننس اللہ امتم واحدہ سخت لفو اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں صرف ایک ہی دین کے قائل تھے پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے ٹھیک ہے یعنی بعد کرنا شروع کر دیا ولی متم سبقت میں ربی کا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہو چکی ہوتی لئی نہ تو ان کے درمیان اس کا فیصلہ کر دیا جاتا یعنی فی فی ہے یکخریفون جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آگے وہ یقو لونا یقو لونا کا سیگا علم کی بات آگی یقولونا مزارے کا سیگا کالا یقولو کالا یقولو کالا ماضی کا سیگا ہوتا ہے اور یقولو مزارے کا سیگا ہوتا ہے کالا کا مطلب ہوتا ہے اس ایک آدمی نے زمانۂ گزشتہ میں کہا یعنی اس ایک مرد نے ٹھیک ہے تو یقولا یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یا کہیں گے ترجمہ یہ ہو جائے گا یعنی جمع کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے لولا کا مطلب کیوں نہیں یعنی لو کا مطلب کہ کیوں نہیں ان ضلع کا مطلب ہے نازل کی جاتی یعنی علیہ آ آیت سے مراد یعنی نشانی یا یہاں سے مراد لیں گے معجزہ ٹھیک ہے رب کا مطلب ہے اس کے رب کی طرف سے فقل کل کا مطلب بتا دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے دیجیے ضوس عثل کو کہا جا رہا ہے فقل یعنی کل کل کا مطلب آپ کہہ دیجئے انما الغیب الغب انما ان نما آتا ہے ان یعنی بے شک کے ترجمہ یہ آپ دیکھ لیں کہ انما صرف اور صرف کے یعنی آ جائے گا ٹھیک ہے ان یہ حسر کے لیے ہوتا ہے کلمہ میں حسر ہوگا لیکن آپ بس اتنا سا ترجمہ بھی یاد رکھیے جب انشاءاللہ یہ حسر کی بات ہوگی پھر آپ سمجھیں گے اس کو انشاء الغ السلام علیکم مطلع. آواز آ ہے دیکھیں اوکے ہے اوکے ہے جی کی بات ہو رہی ان تجزرو کا مطلب ہے تم انتظار کرو نم بول غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں ان نمل غیب اللہ کہ غیب کی باتیں تو صرف میں نے بتایا نا دیکھیں صرف ان کا ترجمہ کیا کیا یعنی صرف ٹھیک ہے تو غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں فن تازیرو لہذا تم انتظار کرو لہٰذا تم انتظار کرو ان نیما کم میں بھی تمہارے ساتھ منل منتظرین انتظار کرتا ہوں یعنی میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ٹھیک ہے اتنی سی بات سمجھ آگی بتا دیا تھا یہ آتے تھے اپنے من پسند معاوضے مانگتے تھے کہ اپنے ہماری من پسند معاوضے اب دکھائیے بلکہ قرآن پاک اتنا بڑا معاوضہ ہے نہ جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے السلام علیکم رحم آواز آ رہی ہے جی آواز کو دیکھیں اوکے ہے تو پرانے پاک خود اتنا بڑا معذرا ہے کہ اس کے اندر شخص جو کسی کے پاس تھا ٹھیک ہے نہ کبھی شاعری کی کچھ بھی نہیں پہلے تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں لیکن چالیس چالیس سال کے بعد فوج لیکن وہ اس کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں اچھا اس ترجمہ ریپیٹ کر دوں ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ یقول وائس بریک ہے کہ اوکے دیکھیں وائس بریک ہے میں دوبارہ روم میں دوبارہ انٹر ہوں وائس اوکے ہے وائس اوکے ہے کہ نہیں ہے میں کا ترجمہ ساتھی کہہ رہے ہیں ریپیٹ کر دیں تو میں اس کو کر دیتا ہوں وہ یقو اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ضلع تم میں رب بھی لولا کہ کیوں نہیں ان علیہ کہ نازل کی جاتی اس کے اوپر یعنی نازل کی گئی اس کے اوپر آ یا تم میں رب بھی کوئی نشانی اس کے پروردگار کی طرف سے فکل تو اے پیغمبر یعنی میں اے پیغمبر میں خود نکال رہا ہوں ٹھیک ہے مطلب آپ کہہ دیجئے یعنی یہ اللہ کے اختیار میں ہیں فن لہذا تم انتظار کرو انی ماکم کے میں من کے میں ماکم تمہارے ساتھ من المنتا انتظار کرتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں غیب کی باتیں اللہ کو پتا ہیں اور موجرہ بھی ایک غیب میں سے ہے تو کیا نازل ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کون سا معاضہ میرے ہاتھ پہ ظاہر کریں گے ٹھیک ہے اور یہ چیز ہم ہمیشہ پڑھتے آپ نے سنتے رہے ہوں گے کہ موزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے آگے چلیں وہ ایزا کا ترجمہ آپ کو بتا چکا تھا جب کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا ٹھیک ہے نا ازہ عام طور پر ترجمہ کیا آئے گا نا صرف اور صرف میں مصروفی ترجمہ رکھتا جاؤں گا آپ کے سامنے صرف مصروفی ترجمہ ٹھیک ہے تو ازک ترجمہ میں نے کیا رکھا چکھنا ورنہ جو ہے, ازکنا کا معنی چکھنا نہیں ہے. نا وہ تو مطلب یہ, کہ ازکنا کا مطلب یہ ہے میں ہم ہم یعنی یعنی مستری ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا مستری ترجمہ ٹھیک ہے مستری ترجمہ کیا ہوتا ہے مستر کیا چیز ہوتی ہے جس سے مختلف الفاظ بنتے ہیں مستر ٹھیک ہے نا مستر اصل ہوا کرتی ہے تو اس سے اس مختلف الفاظ بنا کرتے ہیں تو ایک مستر کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ مستر ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا یہ کیا ہے اسی کا سیگا بن گیا وہ اٹھتا ہے وہ اٹھے گا یہ اب کیا آ یہ مزارے کے سیگے بن گئے ٹھیک ہے تو اب اگر اس طرح ہوگا میں نے اگر ترجمہ میں آپ کے سامنے کیا رکھتا جاؤں گا مصری ترجمہ رکھتا جاؤں گا یہ نو آپ کہیں کہ ترجمہ غلط ہو رہا ہے ترجمہ لفظی ترجمہ آپ کو صرف مستری رکھ رہا ہوں ابھی جب انشاءاللہ شاء آپ تھوڑا بہت سمجھنا شروع کر دیں گے صرف کو پھر انشاءاللہ میں ضمیروں کے ساتھ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا شروع کروں گا ضمیروں کے ساتھ کہ جمع کی ضمیر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جمع یعنی جمع متکل کی آ ہے یہ آ ترجمہ ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس وقت صرف آسانی کے لیے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے رکھنا کا مطلب کیا آ چکھنے کے مانا سے مراد ناسمتن سے مراد کیا آ گئی رحمت یہ چھونا یعنی پہنچنا کسی چیز کو تو مستقم یہ پہنچنے کے مانا آواز آئی بھی ٹھیک ہے مجھے بتا گا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے مسا کا مطلب بتا رہا ہوں مسا کا مطلب ہے چھونے کے ٹھیک ہے مسا سے مراد وہی ہوگا کہ چھونے کا ترجمہ بس میں چھونا مسری مانا ٹھیک ہے نا مکر مکرون, مکرون سے مراد مکر کہتے ہیں کر کرنا چال ٹھیک ہے مکر سے مراد ہوتا ہے چال بازی کرنا آپ دیکھتے جائیں یعنی اس سارا نور لکھ رہے ہیں جو اس کے اوپر ٹھیک ہے نا آیات سے مراد نشانیاں ہوتا ہے آیات آیات جمع ہے ٹھیک ہے آیات کی ٹھیک ہے کل کل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ دو اسرو اسرو کا مطلب ہے زیادہ جلدی اسراؤ کا مطلب ہے زیادہ جلدی یہ اس میں تفضیل کا سیکھا ہے لیکن سرون سرون ہوتا ہے جلدی کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بسرا عربی کہا جاتا ہے جلدی کام کرو بسرا ٹھیک ہے مکرن مکر سے مراد ہوئی ہے انہ انا کا مطلب بیشک شک رسولنا رسولانا رسول جمع رسول کی ٹھیک ہے رسولنا یک یہاں پہ کیا ہوگا رسول انا یہاں پہ ترجمہ رسول،, رسول سے مراد وہ پیغمبر غمبر نہیں بلکہ یہاں سے مراد فرشتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ترجمہ کیا جائے گا فرشتے رسول سے مراد فرشتے یہاں پہ مراد لیا جائے گا پیغام رسا جو ہوتے ہیں رسول رسول کے بھی استعمال کیا جاتا ہے یک تبون قطب یقتبون، کتاب جیسے نا کتاب یقتبون، لکھنا یقتبون سے مراد ہے لکھنا ماں تم قرون تم قرون مکر صحیح ہے تم قرون کہ جو تم مکر کرتے ہو چال بازیاں کرتے ہو ترجمہ دیکھیے ناسا ٹھیک ہے اور انسانوں کا حال یہ ہے ازک ناسا رحمت کہ جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں جب ہم ان کو ازک نہ آسانتا ہے نا جب ہم ان کو چکھا انسانوں کہ جب ہم ان کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں مِم باد, باد مستم ٹھیک ہے کب ممباد ذرا کس کے بعد ج... ذرا مستم جب ان کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد ٹھیک ہے نا ذرا تکلیف ہے مستم پہنچنا یعنی ان کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں مقرفی آیاتنا تو ذرا سی دیر میں ازا لحمّ مقرفی آیاتنا تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں کل اللہ اصر و مکرن تو کہہ دو کل کہہ دو کہ اللہ اللہ مکرم کہ اللہ اس بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے انسولنا کہ یقیناً ہمارے فرشتے یقنا وہ کیا کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے بریک ہو رہی ہے دیکھیں بریک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے بریک ہے کہ نہیں ہے اوکے ہے میں دوبارہ انسپیک جو ہے وہ بات چل رہی تھی مطلب یہ پورا ہو چکا تھا ان رسولانا رسول سے مراد پھینچتے یق تو بونا کہ وہ لکھ رہے یق تو بونا وہ لکھتے لکھ رہے ہیں ماتم کروم جو تم چال بازیاں کرتے ہو یعنی جو تم چال بازیاں کرتے ہو ان کو فرشتے لکھ رہے ہیں ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ٹھیک ہے نا پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں اس پس منظر سمجھیے گا جس وقت مشرقین کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی ٹھیک ہے تو فوراً اللہ تعالی اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے سات سال بڑا سخت قط آیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ کہت جو ہے ختم ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو کہت ختم ہو گیا اور ساتھ ہی مکہ والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ قحط ختم ہو گیا تو پھر ہم جو ہے نا پھر ہم ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے یعنی تکلیف آئی نا اس وقت تکلیف آئی تو پھر کیا آئے یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں ذکر کر رہے ہیں نا کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف پہنچنے کے بعد تو پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں تو اب جب قید ختم ہو گیا تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا دی نہیں جی یہ تو فلاں وجہ سے قحط ختم ہو گئی یہ تو فلاں وجہ سے قید ختم ہو گیا پھر انہوں نے ہیلے, ہیلے نکالنے شروع کر دیے چال بازیاں کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم جو چال بازیاں کرتے ہو نا تو میں بھی کیا کر سکتا ہوں چال چل سکتا ہوں یہ مکر سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہو نا مکر کا مطلب مطلب ہے تدبیر کرنا یہ نہیں ہے کہ مکر کرنا یا یہ ہے کہ تنزن کہا گیا ان کو ٹھیک ہے اللہ چال بازی تو کیا ہوتی ہے دھوکہ بازی ہوتی ہے نا چال چلنا جو ہے وہ ایک دھوکا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا لفظ نہیں استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ تدبیر کے معنی میں ہوگا کہ بھی علیکم آواز کو دیکھیں اوکے معذرت بہت زیادہ معذرت مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا نیٹ کا کچھ پرابلم ہے یا کیا کس طریقے سے ٹھیک ہے وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا وہ ہو رہا ہے سگنلز پورے ہیں سب کچھ ہے اسپیڈ میرے خیال میں سلو ہو گئی ہے نیٹ کی ٹھیک ہے جی دیکھیں آپ ذرا ان یہ اس کو تو یہ سارا تو وہ اس طرح کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ صرف ان کے لیے نہیں یہ سب انسانوں کے لیے بھی ہے دیکھیں ہماری بھی یہی حالت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بس جس وقت مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں مسلمان بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں آج کل کہ جب مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ یاد آئے جس وقت مصیبت ختم ہو گئی تو بس کہتے ہیں نہیں کہ وہ فلاں کام ہم نے کر لیا تھا نا ایسے کیا تھا اس کو بلا لیا تھا اس آدمی نے ایسے کیا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے لیکن جب وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے راحت آ جاتی ہے تو پھر جو ہے فوراً ورنہ مک شروع کر دیتا ہے کوئی نہیں جی ایسا نہیں ہوا تھا بعض لوگ ایسے نظر مان لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بارے لوگوں کو پورا نہیں کرتے تو یہ سب کے لیے آیت ہوا ہے آگے ہوا ہوا سے مراد ہے وہ اللہ یعنی اللزی یعنی اللزی بھی وہی ہو جائے گا وہ يوسیر، سیر ہم کہتے ہیں نا سیر کرنا ٹھیک ہے یہ سیر ہی ہے یعنی یو تو یہ سیر یعنی اس کا مزری جو ہے سیر ٹھیک ہے بر سے مراد خشکی اور باہر سے مراد یعنی سمندر وغیرہ یا السلام علیکم السلام آواز آ رہی ہے جی السلام علیکم دیکھیں آپ मैं اب ابھی نو وائس ہوئی تو میں دوبارہ کنیکٹ کروں گا پھر میں نیٹ کو دوبارہ کنیکٹ کروں گا پھر ٹھیک ہے اگر ہوا تو مجھے بتائے یعنی آواز اوکے ٹھیک دیکھیں, دیکھیں آپ جرئینا جرئینا جرا و جرئینا فلک کہتے ہیں کشتی کو جرا جرا یعنی میں نے جرئنا یہ سیکھ ہے مجرت ہے اور اجرا وہ مزید ہے ٹھیک ہے تو جرا کا مطلب یعنی چلنا یعنی چلنے کی جرا کا معنی ٹھیک ہے ہوا کو ری کیسے کہتے ہیں ہوا کو تئی بتاتے نا بری طی خوشگوار طیبہ کسی کہیں گے خوشگوار فریحو فرح فرح آپ نے سنا ہوگا فرح نام بھی ہوتا ہے تو فریحو کا مطلب کیا ہوگا کہ خوش ہونا یعنی خوش ہوئے یعنی فرا فرح سے مطلب خوشی ہوتا ہے ٹھیک ہے آصف آصف ری ہن آ رہا ہے نا آگے ری ہن ٹھیک ہے یعنی تیز آندھی آصف کیا ہوتا ہے تیز آندھی ٹھیک ہے موج سے مراد موجی ہی ہوتا ہے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں ویوس جو ہوتی ہیں ویوس ہوتا ہے ٹھیک ہے موج سے مراد کیا ہے یعنی زنو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی سمجھ لینا زنّ کا مطلب کیا ہے گمان کر لینا سمجھ لینا ٹھیک ہے اہی تک یہاں پہ مطلب ہوگا کہ احاطہ احاطہ سے احاطہ کر لینا جس میں ہوتا ہے نا احاطہ کرنا ہے کہ مانا دا اول دا اول دا سے پکارنا تو دا اللہ کہ وہ کیا کرتے ہیں یعنی انہوں نے پک... یعنی وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ترجمہ تو آگے آئے گا اس ٹائم تو پکارنا مخلصین مخلصین یعنی اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف خالص کرنا اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے اندر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ری مونس استعمال ہوتی یاد رکھیے گا ری کیا ہے مونس استعمال ہوتی ہے عربی کے اندر ری جو ہے نا مونس ہے اس لیے اس کے صرف کیا لائے ہیں کئی لائے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے میرے حال میں پڑھی ہوئی ہے وہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ریح کیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر ہاں آصف جا تھا ری ہن آصفن ہاں اس کو دیکھنا پڑے گا باقی آپ نے یہ بات صحیح کی ہے صفت مذکر ہے آصف کی اس کی جو ہے اسے دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیا ویسے ریح کا جو ہوتا ہے وہ عربی میں مون استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر ری جو ہے وہ مونو استعمال ہوتی ہے لیکن اس کو ریحن آصفن کیوں لائیں اس کو میں دیکھ لوں گا بڑا اچھے آپ نے وہ کیا واقعی بڑی آصفن و جاج موج سے مراد کیا آ جائے گا موج سے مراد ویوز ہیں من کل مکان مکان یعنی ہر طرف سے وزن نُھیک ہے یعنی گمان کرنا احاطہ کرنا ٹھیک ہے دا اللہ پکارنا مخلصین اخلاص کے ساتھ ہے ٹھیک ہے لائن انجئی انجئی تنا یہاں سے مراد ہوگا کہ اگر آپ نے نجات دے دی یعنی انجئی ٹھیک ہے لعین انجئی سے مراد ہو جائے گا من ہاجی اس سے لناک ٹھیک ہے لناق تو ہم ہو جائیں گے من الشاکرین کس میں سے شکر کرنے والوں سے تو اب یہ دیکھیے اس کا اس آیت کو سمجھے کہ ہے کیا کہ جس وقت اب چلتے ہیں نا سمندر میں جا جب سمندر میں جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اب وہاں پہ تو موجیں آتی رہتی ہیں مختلف کشتیاں جو بنائی جاتی تھیں تو وہ کون سی ہوتی تھی وہ بادبان والی کون سی کشتیاں ہوتی ہیں جو آواز مائک میں وہ نہیں ٹوٹا نہیں ہوا ٹھیک ہے مائک کے اندر ٹھیک ہے بالکل भाई ठीक है मैंने नेट के अंदर वो देखा है स्पीड स्लो है उसकी बहुत ज्यादा स्पीड स्लो है क्योंकि ये शेयर्ड होती है हमारी नेट कनेक्शन तो मैंने बड़ा अच्छा लिया हुआ है लेकिन होता है ये शेर होती हैं इंटरनेट की जो है इंटरनेट की जितनी भी ये आजकल जो पाकिस्तान के अंदर हमें मिलती है उससे मैंने वाई नहीं लगाया हुआ मैंने जो वो होती है यूएसबी होती है तो लगी हुई है नेट की تو یہ شیئرڈ ہوتی ہیں ساری کی ساری شیئرڈ ہوتی ہیں جتنے زیادہ بندے بڑھتے جاتے ہیں اتنی اس نیٹ کے اندر مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر پرابلم کریٹ ہوتی جاتی ہیں تو اس وقت اگر زیادہ لوگ اس وقت مثلا میری جو کمپنی ہے اس کو لوگ جو زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس وقت تو یہ شیئرڈ ہے مثلا آٹھ لوگوں کے اوپر یا بارہ لوگوں کے اوپر انہوں نے شیئر کیا وہ ہوتا ہے تو اگر بارہ کے بارہ لوگ اگر آن لائن آ جاتے ہیں تو اسپیڈ سلو ہوتی جاتی ہے اگر ایک بندہ ہے دو بندے ہیں تو وہ پھر اسپیڈ تیز ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جو ہے نیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلیں یہ آ جی یہ اس میں سے بات یہ چل رہی تھی تو جس وقت وہ بادوان والی کشتیاں ہوا کرتی تھی تو بادبان کی جو کشتیاں وہ ہوا کے ذریعے سے جب خوشگوار ہوا چلتی تھی اور ایسی جس سائیڈ پہ جس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا ہوا چلتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں جی بڑی خوش بار ہوا آگی تو کہتے ہیں جی واقعی اب ہم بڑی تیزی سے اپنا سفر کریں گے لیکن اس وقت تو خوش ہو رہے ہیں اس جب خوشی آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا آتا ہے کہ طوفان اٹھتے ہیں جب طوفان آتے ہیں اصل میں یہ ویوز ہوتی ہیں یہ ویوز ہوتی ہیں اور پانی نہیں چلتا یہ پانی نہیں چلتا یہ, یہ موزے چلتی ہیں یہ موجیں چلتی ہیں پانی تو اپنی جگہ کے اوپر اوپر نیچے ہو رہا ہے پانی تو اپنی جگہ کے اوپر اوپر نیچے ہوتا ہے یہ ویوس بننے یا شاید نے فزکس میں اگر پانی میں آپ پتھر مارتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گولدارے بننا شروع ہوتے ہیں گولدارے بنتے بنتے بنتے بنتے وہ آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو کیا وہ پانی ٹریول کرتا ہے نہیں پانی ٹریول نہیں کرتا وہ موجیں ہوتی ہیں جن کو ویوس کیا جاتا ہے اور وہ ویوس کی موسلم کس میں ہوتی ہیں پھر تو ایسے ہی یہ ہواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ سمندر میں لاتے ہیں تو وہ موجیں اونچی اونچی اٹھتی ہیں تو جب ایسی موجیں اٹھتی ہیں تو جو بڑی خطرناک قسم کی ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے اب یہ پریشان ہو جاتے ہیں ہر طرف سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اب تو ہم گر گئے ہیں بالکل اب پتہ نہیں ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے تو پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو خالص پکارنا شروع کر دیتے ہیں خالص پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ بھائی اگر ہم اس سے بچ گئے نا اس جگہ سے ہم بچ گئے تو اب کیا ہوگا بس اس کے بعد جب ہم جائیں گے نا تو پکے جو ہے نا شاکرین بندوں میں سے ہو جائیں گے ایمان میں سے لے آئیں گے یا اگر مسلمان ہیں تو کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ اب ایک دفعہ تو مجھے بچا لینا تو میں اب صحیح بالکل توبہ کر لوں گا زندگی بڑی اچھی گزاروں گا ٹھیک ہے اس کے اندر ایک قصہ بھی کیا جاتا ہے ابو جہل کے بیٹے ہیں حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں حضرت اکرما رضی اللہ عنہ کیوں? وہ اسلام لے آئے تھے ان کا اسلام لانے کا قصہ سنیے اسلام کیسے لائے تھے فتح مکہ ہوئی فتح مکہ کے اوپر بھی حضرت اکرما نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ٹھیک ہے فتح مکہ کے اوپر بھی وہ وہاں سے بھاگ گئے. بھاگ گئے تو اب کشتی کے اندر بیٹھے اور سفر کرنے کے لیے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں کیونکہ مسلمان آ گئے ہیں تو میں اسلام نہیں قبول کروں گا جو کشتی میں جا رہے تھے وہاں پر طوفان آ گیا جب توفان آ گیا تو کشتی کا جو ناخا کشتی کا نا خدا یعنی جو سیلر جو بڑا ہوتا ہے کشتی چلانے والا ٹھیک ہے کہتے ہیں ناخدا ٹھیک ہے تو وہ اس نے کہا کہ بھئی ایک اللہ کو پکارو ایک اللہ کو پکارو ٹھیک ہے وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے تو حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اللہ تعالی سمندر میں بھی یعنی پانیوں کے اندر بھی اگر ایک ہی اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے انسان کو وہی بچاتا ہے تو وہی اللہ خشکی پر بھی بچائے گا وہی اللہ خشکی پر بھی بچائے گا ایسا تو نہیں ہے کہ سمندر میں بچانے والا اللہ ہے اور خشکی میں کوئی اور بچائے تو بس وہاں سے یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ اب اگر میں بچ گیا نا تو اب میں جا کے اسلام قبول کر لوں گا جا کر اور واقعی ایسا ہوا بچ کے اور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ اسلام قبول کیا ٹھیک ہے اس لیے میں کہا حضرت رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے پھر کیا ابو جال کے بیٹے جنہوں نے پہلے بڑی تکلیفیں پہنچائیں لیکن بعد میں کیا ہوئے ایسے رضی اللہ عنہ سب کا سب ختم اور ایسا یعنی ایسے اونچے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بڑے سے بڑا بڑے سے بڑے ولی بھی کتنے ولی جمع ہو گئے تب بھی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھی دیکھ لیا ٹھیک ہے نا اور ایسے یعنی اگر صحابہ کی یہ بات یاد رکھیے گا صحابہ کی اگر چھوٹی موٹی آپس میں کوئی رنجش بھی ہو گئی تو وہ بڑے لوگ ہیں ہمارے ہم ان کے بارے میں ہلکی سی بھی بات نہیں کر سکتے یاد رکھیے گا یہ بڑی آج کل وہ ہوتی ہے جی صحابہ کی چھوٹی سی کوئی رنجش ہوگی آپس میں تو ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں جی فلان صحابی نے ایسا کر دیا تھا فلان صحابی نے ایسا کر دیا بھائی ہمارا منہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنے کا ہمارا منہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارا تو منہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے بات کریں گے ان کا جو تھا وہ ان کی وہ ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری آپ کو سمجھ آ نا یہ پوری کی پوری ایک وہ تھی ابھی دیکھیے ٹھیک ہے وہ وہ اللہ ہی تو ہے یسیرکم سعر فل بہر ول جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے یسیرکم تمہیں سفر کراتا ہے حتی فل فل کے یہاں تک کہ تم کشتوں میں سوار ہوتے ہو وجرئین بھیم برین پی بات وجرا بھی اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر وجری نا بھیم یہ کشتیاں ٹھیک ہے نا جرئینا سماجی کشتیاں لے کر چلتی ہیں لکھے لوگوں کو لے کر بری ہند پی بات کس کے ساتھ خوشگوار ہوا کے ساتھ نا یعنی پانی پر چلتی ہیں نا کہ وہ یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں ٹھیک ہے لوگ اس بات پر یعنی خوش ہو جاتے ہیں یا مگن ہو جاتے مگن ہوتے ہیں اچھا جی جا اتھا جا آسفن تو کیا ہوتا ہے تو اچانک اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے وہ جا اہم من كل مکان اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں موجیں آنا سے مراد موجیں یعنی جا, مراد کیا؟ اٹھتی ہیں. میں نے بتا دیا وہ موج کیا ہوتی ہے اصل میں وہ مالیکول جو ہوتے ہیں پانی کے مالیکولس ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ اوپر انرجی آگے ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ اگلے پانی کے مالیکول ہوتے ہیں پھر اس طریقے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ تو وہ کیا اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِنَا لَهُدِّينَ تو اس وقت کیا کرتے ہیں اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کرتے ہوئے کر کے صرف اس اسی کو پکارتے ہیں یعنی خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد رکھ کر اسی کو پکارتے ہیں اور ساتھ کیا یہاں پہ آگے معذوف ہے یعنی بات نہیں ہو رہی کہ وہ لائن یعنی میں کیا کہوں گا اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی یہ معذور ہے یہاں پر یہ بات کیا کہتے ہیں لائن انجئیتا نہ منہاز ہی اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی شاکرین تو ہم ضرور بے ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے ہم ضرور بھی ضرور کس میں ہو جائیں گے شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ آ جاتی ہے آگے چلیے یہ اگلی آئے کو بھی دیکھیں پلم پلم کے مراد یہاں پہ ہوگا کہ لیکن جب یعنی جب کے اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے انجا ہم, انجا نجات سہی ہے ٹھیک ہے نا انجا سے مراد نجات ہی ہوگا ٹھیک ہے سے مراد ہے سرکشی یعنی بغیون سے مراد سرکشی کرنا ٹھیک ہے نا سرکشی کے معنی ہوتے ہیں باغی باغی کا لفظ سنا ہوا ہے نا آپ نے باغی ٹھیک ہے یب یہ وہی لفظ ہے باغی جس کا ہوتا ہے بغیون پھر وہی آ جائے گا ال متا الحات دنیا یعنی متا کہتے دنیا کی چھوٹی سی پونجی جو ہے نا دنیا دنیا کی چھوٹی سی پونجی ٹھیک ہے مر ہمارکم کا مطلب کیا ہے کہ لوٹنا تمہارا لوٹنا کس کی طرف ہوگا ہماری طرف ہی ہوگا جیسا کہ ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ؟, یہ آ جائے گا نبی حکم کہ ہم تمہیں خبردار کر دیں گے یعنی بتا دیں گے بما کون تم تا جو تم کرتے کرتے رہے ہو یا تم کرتے ہو اب دیکھے ترجمہ دیکھیے فلم انجا تو اب کیا ہوتا ہے لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا, دے دیتا ہے اِزَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق۔ تو وہ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں بِغَيْرِ حق یعنی ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں یا ای ایوہ الناس یعنی اے, اے لوگو انما بغیكم على انفسکم کہ تمہاری یہ سرکشی در حقیقت تمہارے اپنے خلاف ہی ہے یعنی انما بغیوکم بغ انفسکم کہ تمہاری یہ سرکشی تمہارے اپنے خلاف ہے متا حیات دنیا دن یعنی مطال الحایات دنیا کہ اب تو تم کیا کرو یہاں پہ بھی فیل معذوف ہے اصل میں کہ تم مزے چکھ لو زخ یعنی چکھ لو یعنی زوکو تم چکھ لو کس کو متا الحیات دنیا دنیا کے یعنی دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لو دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لو سم ماینا مرجوکم پھر آخر ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے فنبی اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے بیما تم تاملون کے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو تم کیا کچھ کرتے ہو تم جب آو گے تو تب تمہیں ہم بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اتنا آج ان شاء اتنا ہی وہ بس اتنا ہی بہت ہے پھر باقی اس کو اور وہ کر لیں گے آگے بھی ٹھیک ہے کیونکہ آج تھوڑا سا نیٹ کا بھی پرابلم چل رہی ہے تو انشاءاللہ پھر باقی اور آج انشاءاللہ پھر ہم ساڑھے آٹھ بجے علم اصطرف کی کلاس جو ساتھی نہیں ہے نا ان کو بتا دیں ٹھیک ہے نا ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ علم صرف کی کلاس وہ کر لیں گے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ساتھی نے سوال کیا واقعی ریخ کے بارے میں میں اس کو دیکھ لیتا ہوں ری کے حوالے سے ٹھیک ہے نا ری کا کیا مذکر مونس دونوں کے صفت کو کیوں لائیں مذکر یا مونس لائیں پڑا ہوا ہے یاد مجھے کس طرح ہے لیکن اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ری کے بارے میں ویسے مونس استعمال ہوتی ہے لیکن جو غیر ضوی القول ہوتے ہیں اس کی صفات کچھ اعتبار ہوتا ہے غیر ضوی القول جو ہوتے ہیں تو ری بھی غیر ضوی العقول میں سے جو عقل والے نہیں ہیں اس کے صفت کے اندر جو ہے کچھ ایسا وہ ہے دونوں اشمس و اور شمس و یعنی دونوں چیزیں وہ ہو جاتی ہیں خبر جس خبر کے اندر بھی مطابقت پائی جانا ضروری ہوتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے شاید غیر ضبیر اقول کے حوالے سے غیر احاطہ کیا ہوتا ہے احاطہ مطلب اتنا کہ آپ کیا کہتے سراؤنڈنگ سراؤنڈ کر لینا ٹھیک ہے احاطہ کیسے کہیں گے سراؤنڈ ٹھیک ہے ہم انگریزی میں کیا جس طرح ہیں سراؤنڈنگ جس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی چاروں طرف سے گھیرے میں لے لینا سراؤنڈ کر لینا ٹھیک ہے جیسے کہ بتائیں کہ جیسے پولیس آتی ہے آپ کو کیا کر لیا گیا آپ کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ لب استعمال ہوگا نا کہ یو آر سراؤنڈیڈ ٹھیک ہے نا آپ کو پورے گھیر لیا گیا سراؤنڈیڈ اس طرح کا لاب استعمال ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ان یہ جو ہے نا میرے خیال میں کانت بھائی ہیں یا کانت وان جو ہے یہ غیر والی بات ہوگی ان اس میں یہی ہے غیر زبیل اکول کے اندر ضبی القول آتا ہے نا تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے میں اس کو دیکھ کے انشاءاللہ اللہ آپ کو صحیح طرح بتا سکوں گا کیونکہ بغیر تحقیق کی نہیں بات کرنی چاہیے لیکن مجھے یہ یاد پڑتا ہے یہ غیر ضبی القول والی بات ہے ٹھیک ہے جی چلی پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ کوئی ساتھی مائیک لینے ساڑھے آٹھ بجے علم و سر کی کلاس ہوگی سارے ساتھ ساتھی